اتم الحج و المرط اللہ اور کرتے رہنا حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے مطلقن واو جو آیا جمع کے لیے آیا حج اور عمرے کے درمیان جو واو ہے نا یہ صرف جمع کے ہے یعنی حج اور عمرے کو اللہ کے لیے کرو وہ ان تم اب صحابہ رضی اللہ نم چکے گئے تھے نا اس وقت جب ڈر تھا کہ مشرقین روک لیں گے اور انہوں نے روک لیا اور نتیجے میں سلح ادے ہوئی نا اور صحابہ رضی اللہ عمل رسول اللہ صلی اللہ سے مکہ نہیں جا سکے تو وہ جتنے سواری کے جانور ساتھ لے کے گئے تھے وہ تو سب کے سب کھڑے رہ گئے کریں کیا تو آزر صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا ام سلمہ میں نے معاہدہ کر لیا ہے اور انہیں کیا ہو گیا ہے یہ کیوں نہیں جانوروں کو ذوا کرتے یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا بات کہ عورتوں سے مشورہ نہ لیا کرو کہتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ ان کی عقل جو ہے وہ پاؤں میں ہوتی ہے اور وہ بھی اڑی میں ہوتی ہے یہ سنا نہیں اور کہتے ہیں عورتوں سے مشورہ لو پھر جو مشورہ دیں اس کے بالکل برعکس چلو الٹا کرو اس سے اور پھر اس پہ رستے عمر رضی اللہ نے یہ کہا اور فلان یہ کہا فلاں یہ کہا ہے ایسی ایسی باتیں ہیں کیا, کیا کیا کس کس چیز کی تردید کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورتوں سے مشورے ایسے ہی حرام ہوتے کبھی بھی اپنی اہلیہ سے مشورہ نہ لیتے حدیبیہ جیسے موقع پر کافروں کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے انہیں کہا کہ اٹھو اور قربانی کے جانور کو ذبح کرو اور ام سلم یہ کیا کیوں بیٹھے ہوئے ان کا اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں ایسے ہو تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان کا آپ کچھ مت کریں جا کے اپنی قربانی کا جانور ذبح کریں اور پھر دیکھیں رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانور اپنی قربانی کا جانور جب لٹایا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ، اٹھ کھڑے ہوئے جانوروں کی طرف اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایسے دوڑے ہیں کہ لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے کیونکہ ان کے لیے ام سلم رضی اللہ نا جانتی تھی اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کریں ہمیں ویسے ہی کرنا تو اہلیہ کا مشورہ تھا ام المومنسلم رضی اللہ عنہ کا یہ بخاری وغیرہ کی روایات میں آتا ہے اگر عورتوں سے مشورے اتنے ہی غلط کام ہے نا تو یہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے طریقہ ہے پتہ نہیں کیوں لوگ ان کی اہمیت کو اور ان کے مقام کو سمجھتے نہیں تسلیم نہیں کرتے تو ارشاد فرمایا یہاں پر اچھا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ ہوگا کیا اگر انہوں نے نہ جانے دیا اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اللہ نے فرمایا حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرتے رہو پہ ان تم اور اگر تم روک دیے جاؤ یہ آیات جو حج کی ہیں ان کا ترجمہ اور مناسب تشریح ہم آپ سے بھی کر دیتے ہیں اور کچھ کیسٹس ہیں جو خالصتاً حج کے ہی مسائل پر ہیں اور وہ اس بیان کے ساتھ یہ ڈال دیں گے اور حج جس نے بھی کرنا ہوگا جب بھی ضرورت پیش آئے ان کو آپ سنیں گے اس میں حج کی ترکیب یہ چیزیں آپ کو پتا چل جائیں گی تین قسم کا حج ہے اور ایک قسم ایسی ہے جس کے مزید آگے اب الگ ہیں ایک حج کہلاتا ہے افراد فرد اکیلا صرف حج چاہے اس سے پہلے عمرہ کر لے چاہے اس کے بعد عمرہ کر لے وہ حج افراد کہلاتا ہے احرام باندھنا ہے تو اس کی نیت سے افراد کا حج حج کی دوسری قسم ہے تمتڑ تمتو کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ کرے احرام کو کھول دے پھر حج کے لیے آٹھ ضلحج کو احرام باندھے وہیں مکہ مکرمہ میں تو عمرہ اس کے بعد احرام کھول دیا پابندیاں ختم ہو گئیں احرام کی اب اس کے بعد دوبارہ حج کے لیے احرام باندھ رہا ہے یہ ہے دوسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی احرام باندھتا ہے کران کا اور کران کے حج کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج اور امرا دونوں کو ایک ہی احرام سے کرے اور یہ سب سے افسل چیز اگر ہو سکے تو حج کران کا کرنا چاہیے بہت بڑی چیز ہے اور, اور اسی لیے اس کا گناہ بھی اتنی ہی شدید ہے اگر اس میں کوئی چیز ایسی پیش آ جائے اور کران کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے ص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج یہ کیا تھا آخری افراد تھا تمتو تھا یا کران تھا حنفی فا اسی طرف گئے ہیں کہ قرآن تھا امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے پورے ایک ہزار صفے نو بھی نہیں ایک ہزار صفے لکھ کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کران تھا اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد میں اس بات پہ نہیں ہٹ سکے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پیران تھا اور پیران کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ دونوں کو ایک ہی احرام سے شروع سے احرام وہی باندھا آخر تک وہی اور اس کو آخر پہ جا کے کھولنا ہوتا ہے اور عام طور پہ مسلمان حج تمکو کرتے ہیں یعنی جاتے ہیں ایک احرام کے ساتھ عمرہ کیا پھر جتنے دن بھی وہ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے اور پھر آٹھ سیل حج کو پھر انہوں نے آرام باندھ لیا یہ تین قسم کے حج ہیں اور تینوں اور جو, جو, جو یہ دوسرا حج ہے تمتو اس کی پھر دو قسمیں ایک تمتو وہ ہے جس میں کوئی آدمی جانور ساتھ لے جائے کہ وہاں جا کر سبا کروں گا یہ اب نہیں رہا اب تو انسانوں کا جانا مشکل ہوتا ہے جانور کون لے جانے دیتا ہے تو اب نہیں رہا اور ایک یہ ہے کہ آدمی یہاں سے چلا جائے تمتو جیسے عام طور پر مسلمان جاتے ہیں اور وہاں جا کر جانور سبا کرے یہ دونوں کا الگ الگ جو پہلا ہے اس کو کہتے ہیں کہ قربانی سمیت آیا ہے حدی سمیت حدی وہ جانور جو وہاں پر اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے اور دوسرا جو ہے وہ بغیر حدی کے ہے یعنی یہ کہ چلا جائے اور وہاں جا کر جانور کوئی خرید لے اب اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے دیکھیے اس میں یہ بھی حج کی بیک گراؤنڈ بھی ذہن میں رکھیں اور یہ بھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ جو گئے ہیں اگر انہیں روک دیا تو پھر کیا ہوگا اللہ نے فرمایا واطم الحج و المرۃ اللہ اور حج کو پورا کرو اور عمرے کو اللہ کے لیے فائن اوسر تم اور اگر تم روک دیے جاؤ بادشاہ کا ظلم روک دے امبیسی نے کہا کہ ہم ویزا دیں گے اور اس نے احرام باندھ لیا اب ویزا ہی نہیں مل رہا تو بھی رک گیا ویزا بھی مل گیا سب کچھ ہو گیا اور فلائٹ نہیں چل رہی تو بھی رک گیا کوئی صورت پیش آ جائے اللہ نے فرمایا اگر تم روک دیے جاؤ فمست دیے تو جو قربانی تمہیں میسر ہے اس قربانی کو تم ذبح کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا نا عمرے سے روک دیے گئے اور قربانیاں وہیں ذبح کر دی گئیں ولا تعلیم اور اپنے سروں کے بال نہ اتروانا حلق دو طرح سے ایک تو سر کے بال مونڈوانا ایک چوتھائی یعنی سارے سر کے بالوں میں اتنی کٹنگ کرائی جائے کہ ون فورت اس میں سے کٹ جائیں تو وہ احرام کھول سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بال تھے اتنے چھوٹے کہ ایک پور سے کم تھے بال تو پھر تو کوئی صورت نہیں ہے بس یہی ہے کہ سر منڈا دے اور تیسری صورت ہے سر کو آغاز سے ہی منڈوانا اور یہ سب سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ رحم اللہ المقین اللہ کی رحمت تو ان لوگوں پر جو سر کے سارے بال منڈوا دیتے ہیں اس طرح لیتے ہیں تو عرض کیا گیا اب المقصرین یا رسول اللہ صحابہ رضی اللہ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے حجامت کرائی تھی نہیں سارے بال منڈوائے تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول المقصرین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ رحم اللہ الم الکین انہیں پھر دوسری مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول المقصرین جنہوں نے صرف حجامت کرائی ہے تو تیسری مرتاح شاد فرمایا بالمکسرین ان پہ بھی ہو جائے لیکن رحم اللہ کی بات نہیں کہی بس یہ کہا ان پہ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جائے اپنے سر کے سارے بال اتروائے گا حلق کسے کہتے ہیں وہ زیادہ اچھی چیز ہے اللہ نے فرمایا اور اپنے سر کے بال نہ اتروانا حتہ یبلغ لوگ الحدی یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی اصل جگہ پر پہنچ جائے اصل جگہ کون سی ہوئی منا جہاں پہ قربانی کو ذبا کرنا ہے منا میں مکہ مکرمہ ہے اچھا ہتھا <سؤال> لوگ الحدی و محلو یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے جو اصل جگہ ہے اس کی فمن کا منکم من کو مریضن اور تم میں سے جو آدمی مریض ہو یہ دیکھا یہ ولا جو تھا نا اور نہ اپنے سر کے بال منڈوانا جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچے یہ ولا ہی کے تحت پھر آ رہی ہے دو مثالیں اس کی گزر چکی ہیں کہ لا جو ہے اس کے حکم اس کے تحت آ جاتا ہے ولا اور نہ ہی فمن کانا نا من کو مریضن تم میں سے جو آدمی مریض ہو گیا ہے اور گئی ازن یا اسے کوئی تکلیف ہو گئی میرا سی اس کے سر میں سر میں جوئیں پڑ جاتی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی آدمی کو جوئیں پڑ جائیں گندگی کی وجہ سے بلکہ بعض لوگوں میں مرض ہوتا ہے تو وہ ایک جو بھی اگر سر میں چلی جائے تو بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں اور وہی عظمر را سے ہی یا کسی کے سر میں تکلیف ہو جائے جو پڑ جائیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے وہ تو اسے چاہیے کہ وہ فدیے میں رکھے گا فدیا دے گا من سیامن تین روزے رکھے روزے رکھے بس اتنا فرمایا ہے اب کتنے روزے رکھے یہ کہیں قرآن میں نہیں آیا یہ حدیث بتاتی ہے کہ من منسیامن تین روزے رکھے اگر حدیث کو قرآن سے الگ کر دیں گے تو ان آیات کو حل کون کرے گا او سدا اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ صدقہ دے دے صدقے سے کیا مرادین چھ مسکینوں, مسکینوں کو کھانا کھلا دے تین روزے رکھ لے تین روزے نہیں رکھ سکتا تو اس سے ڈبل چھ مسکینوں کو صدقہ فطر جو ہوتا ہے فطرانہ جو ہوتا ہے اس کے برابر صدقہ دے دے او نسک یا وہ کیا کرے زبیہ کرے ایک جانور کو ذبا کر دے یہ تو صورت ہے جب جب تمہیں کوئی روک دے کہ خدا کے گھر اب نہیں جا سکتے فزا امن تم اور جب یہ حالت نہ ہو امن کا زمانہ ہو اطمینان کا زمانہ ہو فمن تمتا بال عمرتی ال الحجے تو جو کوئی شخص تمتع فائدہ اٹھائے امرے سے الل حج حج کی طرف یہ ہے حج تمتع یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا عمرے سے چل کے حج تک پہنچا ہے نا علاقہ لفظ آ گیا تو عمرے کو اس کے ساتھ حج بھی اس نے جمع کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو عمرے اور حج دو چیزوں کو جمع کرے من دیے تو جو اسے میسر ہو قربانی وہ کر دے یہ قربانی وہ نہیں ہے جو عید کی وجہ سے کی جاتی ہے بلکہ یہ اصل میں دم شکر ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تون نے حج اور عمرہ دونوں کی توفیق دی یہ واجب ہے ضروری ہے اور اس میں یہ نیت کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ یہ جو قربانی کر رہا ہوں یہ جو جانور زوا کر رہا ہوں حج تمتوں کی وجہ سے کر رہا ہوں اگر اس نے نیت کر لی کہیں وہی قربانی جو عام طور پہ کی جاتی ہے گھروں میں تو یہ نہیں لگے گی لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس انسان کو اللہ نے فائدہ اٹھانے دیا عمرے سے حج کے لیے تو اسے جو بھی قربانی اس کے پاس ہے وہاں پر منا میں پیش کرے اللہ کے حضور میں مل یجد اور جس انسان کو یہ توفیق نہیں آگے آ اور جس میں یہ توفیق نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتا قربانی کے لئے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کوئی چیز ہے تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو فمل یجد جو انسان اس کو نہیں پاتا پیسے نہیں ہیں حج کے لیے چلا گیا ہے سفر تھا کرایہ تھا یہ ساری چیزیں تھیں تو فسیام وہ روزے رکھے سلاسط ایام فی حج تین دن حج کے دوران روزے رکھے گا کون سے تین دن سات آٹھ اور نو حج برفا کا دن نو ذیل حج کا دو روزے اس سے پہلے بسباہ تین اور سات روزے رکھے اذا جا تم جب وہ تم جب تم واپس آؤ تو سات پھر رکھنا دس روزے یہ سات روزے امام شافی احمد اللہ ہیں جب تم لوٹ کے آؤ یعنی گھر پہ آ کے رکھو رحمد اللہ فرماتے ہیں یعنی جب تم حج کے کاموں سے پارے ہو جاؤ رمی سے ان چیزوں سے سب سے فارغ ہو گئے اب سات روزے رکھنا شروع کرو مکہ مکرمہ میں رکھو باہر آ کے رکھو کہیں بھی جب فراغت ہو گئی حج سے تلک کا کاملا یہ دس روزے ہیں جو پورے ہو گئے اس سے ایک حج یہاں سے ثابت ہوتا ہے یہ حج تمتو ٹھیک ہے جی باقی رہ گئے دو حج ایک افراد اور ایک تیران یہ افراد اور قران جو ہیں جہاں سے یہ آیت شروع ہوئی تھی نا واطم الحج و اور حج اور عمرے کو کرو اللہ کے لیے تو وہاں نے عرض کیا تھا کہ یہ واو جمع کے لیے کہ حج اور عمرہ دونوں کو کرو اللہ کے لیے یہاں سے کران ثابت ہوتا ہے کہ حج اور عمرے کو ایک ہی احرام میں باندھ لے اور یہاں سے بھی افراد بھی ثابت ہوتا ہے کہ حج کرے پہلے پھر اس کے بعد کہیں عمرہ کر لے یا پہلے عمرہ کر لے پھر حج کر لے لیکن احرام ایک ہی باندھا رہے گا اس کا تو یہاں سے افراد اور کران دو حج کی کس نے ثابت کی ہیں فکہ نے اس آیت کے شروع میں اور اس آیت میں یہاں جو آ ہے فمن تمکتا بل عمرتی یہاں سے حج تمتو انہوں نے ثابت کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ دس روزے تل کا اشرت یہ دس روزے پورے ہوئے زالک <تصفح> یہ لک یہ جو یہ جو اس نے فائدہ اٹھایا ہے کان کیا ہے متو کیا ہے افراد میں تو قربانی اس کے واجب نہیں کر دے اچھی بات ہے نہ کرے کوئی تمتو میں بھی اور کران میں بھی دونوں میں قربانی ایک جانور کا ذبح کرنا ضروری ہے یہ جو اس نے فائدہ اٹھایا نا اور عمرہ دونوں کا لیمن یہ اس کے لیے سہولت ہے لم یکن آلو جس کے گھر والے حاضر الحرام مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے وہ لوگ یہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ تو کسی بھی وقت مرا کر سکتے ایک وہ اور ایک مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اللہ نے کہا یہ سہولت دیے ہم نے انہیں جن لوگوں کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہیں رہتے اور حج کرنے جا رہے ہو بتاق اللہ اللہ سے ڈتنا اللہ کا خوف رکھنا والوں یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب اللہ کی گرفت بڑی شدید ہے اس کے گھر میں جا کے کوئی ایسی حرکت کی اور اس کے گھر میں جا کے کوئی بات اونچی نیچی ہوئی خدا کی گرفت بہت سخت